لله نحمده ونستعينه ونستغخره ونؤمن به ونتبكل عليه ونعوذ بالله من شرور عنه ونفسنا ومن سيئات عمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله ام اعبادکو عوضو باللہی من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انکم تن تخدون اللہ فاتبعونی وحفظکم اللہ ویغفر لکم ازروردکم اللہ وحفظ رحیم رف العظیم رب اشرح لی صدری وحسر لی امری وحلوظتا من لسانی قولی مہترم بای ازر سے میں نے پڑھ لی مایا کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کا اگر دعوے دار ہو دعوے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے بغیر ثبوت کے دعوی میں زبانی بات چیت ہوتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ اثر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے کا جو دعویٰ, دعویٰ کر رہے ہو اس کا سبوت فراہم کرو تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ میرا اتباع کرو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو میرا اتباہ کرو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو اور اگر یہ بات تم نے کر لی ہے اتباع کر لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو برض کا یہ نتیجہ ہوگا کہ آپ تو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا یوحب اللہ اللہ تبارک و, و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور اس محبت کے نتیجے میں ایک بہت بڑا انعام تمہیں دے گا دنیا ماں پیا کی ساری چیزیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ کیا ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا بہت بڑا مسئلہ انسان کا ہے بروز اشر مغفرت کیسی ہوگی بافی کیسے ہوگی تو یہ نام ملے گا اس کے نتیجے میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے تو یہ نامات تمہیں ملیں گے ابھی کسی کے ساتھ تعلق اور محبت جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ماہری نفسیات کہتے ہیں کہ ایک تو تبھی محبت ہے اور ایک اگلی محبت ہے تبھی محبت یعنی یہ کہ انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے محبت کو طبیعت کے تقاضے کے طور پر بھی انسان کے اندر ڈالا ہوا ہے علی صحیح فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کے سو ایسے کیے نو اپنے پاس رکھے نی اپنے دے رکھے اور ایک ایسے کو ساری مخلوقات پر تقسیم فرمایا انسان جنات حیوانات اور نباتات جمادات سب پر تقسیم فرمایا ایک مخلوق پر تقسیم فرمایا عرمان نے اپنے پاس رکھا اور وہ ایسا جو محبت تقسیم ہوئی ہے اور ساری مخلوقات بکھیری گئی ہے تو اس کے نتیجے میں جانور اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں ایک گھوڑی اپنے بیٹ بچے پر پاؤں نہیں رکھتی ہے تو یہ محبت اللہ تبارک نے حیوانات پرندم کے بیچ مرغی کے بچے کو چیز پکڑنے کے لیے آئے ایک کبا تو مرغی واہ میں اڑ کر اس کو ٹونگا مارتی اگر دیسی مرغی جی ساری مرغی کے تو غیرت طور پر دیسی مرغی بھی ہوتی چوڑ کر اور چیز اور کورے پر حملہ کرتی ایک محبت اس کو بھی حاصل ہے تو لہذا کسی کے ساتھ تب ہی محبت ہونا یہ ساری مخلوقات کا حاصل ہے بغیر شعور کے حاصل ہے اور بغیر محنت کا حاصل ہے وہ قدرتی چیز ہے قدرتی شعور ہے جو کہ اندر سے خود بخود ابھرتا ہے اور لیکن یہ محبت تب ہی محبت جو ہے یہ پورے دار و مدار کے قابل چیز نہیں ہے اب وہی ماں جو بچے سے اتنا پیار کرتی ہے ٹڈی میں لگ پت اس کو اٹھاتی ہے دھوتی ہے صاف کرتی ہے کپڑے پہناتی ہے ذرا نفرت اس کو محسوس نہیں ہوتی ہے نہ یہی بچہ جب آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے تو تھپڑ مارتی ہے اس کو اب تبھی دور سے تھپڑ مارنے کو طبیعت نہیں چاہتی لیکن ابھی ہم اس کی ماں اقلی محبت کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ اس کا فائدہ نقصان کس چیز میں ہے وہ اس کو سکھانا ہے اور سکھانے کا تقاضا یہ کہ اس پر سختی کی جائے اگر پیار سے کہا جائے کہ نہ ڈالو ہاتھ نہ ڈالو انتظار کر رہی ہو کہ میں پیار پیار سے جب اس کو کہوں گی تو بیٹا ہاتھ نہ ڈالو تو اس وقت تک تو جل چکا ہوگا جھٹک کر آگے بڑھ کر سختی سے سبڑ بھرتے ہوئے وہاں سے لدا کرتی ہے کہوں کہ اب یہ تب ہی محبت نہیں ہے اب یہ اقلی محبت ہے اس کے فائدے نقصان کے کاموں میں اب اس کی تربیت کر رہی ہے گھر پر کوئی مہمان آ جائے تو کوئی تشریف لائیے <تصفح> تشریف رکھیے کوئی پٹھار آدمی ہر بار سنتا رہتا ہے کہ تشریف لائیے تشریف رکھیے نوئے شبد آدمات دے تم تشریف سے اردو کی جی؟ تشریف لائیے ادب جائے جی؟ تو دیکھا تو باہر کے مہمان کے تشریف لائے تشریف رکھے نوش فرمائیں فرمائے فرمائے اور کوئی کیا ہندو نواب گیا بنا سکھ سکھ نواب گیا مسلمانوں کے نواب کے علاقے میں لکھدہ کسی مسلمان نواب کے یہاں چلا گیا وہاں جو کھانا رکھا گیا تو آدمی آیا اسے جا کر کہا کہ نوش فرمائیں ہیں تو لوگ کھانے لگے تو سکھ کو بڑا دست پایا گے گے کہ کتنا پیارا لفظ یہاں پر لوگ کہتے ہیں تو اس نے اپنے نوکر کو اسے کہا کہ آؤ تمہیں کوئی بات کروں گا اس کے پیچھے چلا گیا تو اس کو لیٹرین میں ٹٹی میں لے گیا ٹٹی میں تو اسے کہا یہ نوش فرمائیں جنہوں نے کھا کرا اس کو یاد رکھنا ہم بھی جب دعوت کریں گے تو پھر ہم بھی کہا کریں گے نوش فرمائیں تو خیر اس نے بھی اپنے سکھ نواب نے اپنی دعوت کی تو اس نوکر کو اشارہ کیا کہ بدلے بھائی خود تو بھول گیا تھا کہ نوکر جو نوگر نوش ہے لوگوں کو نوج فرمائے اور لفظ تو نوکر نے جو غور کیا وہ بھی اس کا دماغ بھی سکھ تھا اس سے ہی بھول گیا تھا تو آگے سے کہتے کیا کہوں گا کہ وہ کہتے کہ کھانے کے اوپر سے کہہ رہے وہ ٹٹی والی بات ٹٹی والی بات جب کھا کھارے کے لوگ بیٹھے ہوئے او ٹھیک کو یاد کر رہا ہے ٹٹی والی بات تو نہ اس کو یاد آیا او اس کو کو دوسرے یاد کر لیا کھانے کے تو سرکار پر لے، لیکن وہ نوج فرمائے دونوں کو یاد نہ آیا تو آر نے کہا کہ تو خوار ہو ٹھونس ٹھونسو تمہارے وہ پہلے لفظ ہے ہی نہیں ہے تو ارض یہ کر رہا کوئی مہمان رکھ کے نوج فرمائے تشریف رکھے اور بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ گدے کا بیٹا ہے اور, خر بچے اور کو کر رہا ہوتا ہے تو دیکھنے والا آدمی کیا سمجھتا ہوگا کہ اس کو تو بیٹے سے بہت نفرت ہے اور مہمان سے بہت محبت ہے اور سمجھدار آدمی سمجھ رہے کہ بیٹے کو سب کچھ جو کہہ رہا ہے تربیت کے لیے کہہ رہا ہے اور محبت کے تقرر کے تحت کہہ رہا بھی ایسے ہی یہ محبت سبھی محبت اخلی وغیر کا نفسیاتی پہلو پر جو ہے بات کر رہا تھا تو ایسے سلسلے میں یہ بات کہنی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی محبت کا ایک طبی پہلو ہے ایک اگلی پہلو ہے کہ سیرت بنا لی نعتیں پڑھ لی رو دیے کرا کسی ہو گئی یہ تب ہی تقاضے ہیں اور کچھ اپنے مقابلہ مقابل آرائی سے بھی سیکھے ہوئے ہیں جو جن علاقوں میں شیوں کے زیادہ ہوتے ہیں ماتم ہوتے ہیں انہیں علاقوں میں سیرت نبی کے زیادہ جلوس نکلتے ہیں اور جن علاقوں میں شیوں کے ماتم نہیں ہی ہیں وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عید ملاد نبی بھی عید ہے یا نہیں سواد کے علاقے میں جائیں نہ دیہات میں جائیں ہزارے کے دیات پہ جائیں دیر اطار کے دیات میں جائیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیوں پتہ نہیں ہے کہ یہ مصن عمل نہیں ہے اگر مصنوع عمل ہوتا صاحب سب گرام نہیں کیا ہوتا سب کو پتہ ہوتا اور وہ کو کر رہے ہوتے یہ تبھی محبت ہے یہ آدمی جلدا کر لے آؤ کے منا بیان کر لے جائز بات ہے سواب بھی اس پر ہے اتنا انکار میں نہیں کرتا ہوں کہ بالکل اے لتیج کتنا خشک بات ہے سب کہ با با با ایسی بات ایل ایل کسی بات کرتے ہیں تو ایل بی تقاضے پورے کر کے کرتے ہیں کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ بارہ ٹریبیونل کو میں جلسہ کرا رہا ہوں اور جو نہ نہ کر رہے ہیں وہ سارے رسو کہہ رہے ہیں یہ غصہ کے رسول ہے یہ ہے وہ ان کر رہا ہوں ان کو برا بلا کہہ رہا ہوں تو اب اس کا عمل بجت ہو گیا کیوں کہ اس کو ضروری سمجھ رہا ہے اور اس عمل کو شریعت نے ضروری نہ کرا دیا ہو اور اس کو ضروری سمجھنا یہ پھر فضر پہ اس کو داخل کر دیتا ہے تو ایل ہر بات کے دقاطوں کو پورا کر کے اس کو کرتے ہیں اگارے راہ پر ہم چڑھ رہے تھے تو سعودی نے پکڑا مجھے پکڑی وغیرہ میں نے بند ہوئی تھی اس نے کہا کہ ازون مین الحدیث میرا خیال ہے کہ تو اہل حدیث میں سے ہے میں نے کہا نا مین اہل الحادی اور منا اہل القرآن میں الہل حدیث بھی ہوں علیہ قرآن بھی ہوں تو آدمی کا شرکا اس نے کافی سے یہ آدمی علمی بات بول رہا ہے کہتے ہیں آپ واہ, یہ اوپر چڑھنا دیکھیں نا یہ بےدعت نہیں ہو جاتا یہ کوئی شریعت کا مقرر عمل تو نہیں ہے اور نفل پڑھنے کا وہاں حکم نہیں ہے سواب کہا ہوا نہیں ہے اور لوگ چڑھنے ہیں بےدت نہیں ہے تو میں نے کہا کہ نیت کہ نیت عبادت کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ نیت سیاحت کے ساتھ کہہ رہے ہو تو خوف ذرا ہوا کہ تو کوئی ٹیکنیکل مولوی قسم کا آدمی نظر آتا ہے آ رہا ہم پڑھ آدمی ہمارے پاس کیا لیکن کہ ذرا بیدار دین کے ساتھ علماء گراؤ کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہوا ہے تو ان کی باتیں یاد رہ گئی ہیں تو ان کو اندازہ ہاں کہ ٹھیک ہے جی آپ نہ تو خیر ہے لیکن دیکھیں نا یہ لوگ بڑی مددیں کرتے ہیں تو میں نے کہا بدت نہیں کرنی چاہیے جی ہم بھی کہتے ہیں مدتیں نہیں کرنی چاہیے تو خیر یہ جو آدمی ضروری سمجھ رہا ہو نہ کرنے والے پر رد کر رہا ہو جب نہ کرنے والے کو برا والا کہے اس پر رد کہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صاحب اس بات کو ضروری سمجھ رہا ہے یہ باتیں نہ ہو تو آج آدمی سیدھے کا جذبہ کیا تقاریر ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب بیان ہوئے تو اچھی بات ہے اس سے جذبہ بنا کسی بات کو آدمی سنتا ہے اس پر عمل کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے لیکن فاک نے جو اصلی محبت آپ کی بتائی ہے اور بیان کی ہے وہ صرف تب ہی نہیں ہے صرف وہ نفسیاتی محبت نہیں ہے جو ہر مخلوق کو اپنے تعلق والی مخلوق کے ساتھ ہوتی ہے وہ ہے اقلی محبت ہے آپ کی اپنی محبت وہ ہے اتباع کہ باپ دو... کے دو بیٹے کھڑے ہوں ایک جو ہے باپ کے بڑے قصیدے پڑھ رہا ہے تعریفیں کر رہا ہے اور بڑے اس کے شان بیان کر رہا ہے اور مبالغہ زمین آسمان کے قلبے دلا رہا ہے اور باپ کہے کہ بیٹا پانی لا کر دے مجھے سخت پیاس لگی ہوئی ہے تو پھر جو ہے اس نے شروع کر دیا نظم شروع کر دی کہ مارے باپ کی کیا شان ہے آنکھ ہس کی کیسی ہیں بال کیسے ہیں جی اور سہد کیسی ہے اور پانی نہیں لا رہا دوسرا جو ہے خاموش تھا نہ زبان سے بولا نہ کچھ وہ جا کر پانی لا کر سے باپ کے ہاتھ میں تھما دیا تو باپ خوش کس سے ہوگا نظر پڑھنے والے سے خوش ہوگا یا پانی لانے والے سے پانی لا کر دینے کیوں کہ اس کی بات کو تو اس نے مانا چھوٹے نے مانا جسے پانی لا کر دیا اور بڑا تو محض شاید کرتا رہا کسی گوئی کرتا رہا وہ علم جو انسان کو ابر نہ ڈالے وہ علم جو انسان کو رائے حق نہ دکھائے یہ اجالت ہوتا ہے ارمی کے رائے حق نہ نوائے جالت گلستان میں سعدی رحمتہ اللہ نے شیر کھایا گوش کہ اے سزادی ہوش کے کانوں کے ساتھ میری ضروری بات کو سن لو کہ کیا علم ہے کہ رائے حق نہ نمایت جہالت وہ علم جو حق کا راستہ نہ دکھاتا ہو وہ علم جو آدمی کو امر پر نہ ڈالتا ہو وہ جی ہے کیونکہ نواز صا اللہ علما علماء یقین اللہ تعالیٰ جھڑپ علماء ہیں ہے اس بے قرآن نے علم معلومات کو بیان فرمایا ان معلومات کے نتیجے میں حاصل ہونے والا دل کا دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اس کو بیان فرمایالم کون ہے جو خشیت والے اللہ کے ڈل والے اللہ کے خوف والے اور کتابیں تو ساری یاد ہو گئی خوف جو ہے ایک ذرے کے برابر رضی کے برابر نہیں ہے تو سر اس کے لیے اس کیا فائدہ دیا تو ایسے ہی وہ آدمی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر رہا ہے یہ عقیقی عقلی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے ہوئے ہیں پچھلے جگہوں پر محنت کیا تھا کہ صاحب اکرام کو حضور صلی اللہ کی شال میں جلسہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی اور دل منانے کی ضرورت پیش نہیں آئی کیوں کہ یہ تذکرہ ان کا دن رات کا تذکرہ تھا اور گھر بازار کا تذکرہ تھا خجرہ مسجد کا تذکرہ تذکرہ تھا اور مجلس اور اکیلے کا تذکرہ تھا اور ہاں صبح کا تذکرہ تھا شام کا تذکرہ تھا ہر آن کا تذکرہ تھا لہذا جس آدمی کی کوئی چیز دن رات کسی رڑ لگا رہا ہو اس کو دن منانے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے تو یہی وجہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل تعلق ہے وہ آپ کا اتباح ہے آپ کسی کے بیے چلنے کے بارے میں دو الفاظ آئے عربی کے ایک کو احتیاط کہتے ہیں ایک کو اتباح کہتے ہیں اطاعت کو کوئی حکم دے دل چاہے نہ چاہے کسی وجہ سے اس کو مانے یہ آس ہے اور اتباع کسی کی چاہت کسی کی منشا کو سمجھتے ہوئے اس کو خوش کرنے کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے محبت کے جذبے اور تقاضے کے ساتھ اس کے طریقے کو اپنا رہا ہو لے رہا ہو یہ اتباع ہے سارے اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جہاں تبھی محبت میں آخری مقام پر پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت تو آخری مقامات کو پہنچے ہو ہم پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے تو اسکولوں کے پاس یہ کتابیں لا کر بیچ دے دو نا نہ لفسانے ہیں کہانیاں تو ہمارے سکول کے پاس ایک کتاب کی لیلہ مجنو کی کہانی تو اس کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ سوکھا ہوا بندہ ہے وہ اس پر مجنو لکھا ہوا ہے کوئی ساتھ ہو رہا اور لیلا لکھا ہوئے تو انہوں نے بیان کیا ہوا تھا کہ دونوں مدرسے پڑھتے تھے اور استاد صاحب نے جو ہے تو لیلا کو لاٹھیوں سے مارا جب لیلا کو لاٹھیوں سے مارا تو جس جس جگہ اس کو استاد صاحب نے مارا تھا مجنو کے جلد پر ان جگہوں پر نشان پڑ گئے تھے اتنا دکھ اس کو ہوا تھا گویا وہ دونوں ایک ہی بدن تھے دونوں ایک بدن ہو گئے تھے اس کے بدن پر جہاں لاٹھی لگتی تھی تو بجنوں کے بدن پر وہاں نشان پڑ جاتا تھا پتا نہیں ہم مزاج میں سمجھ بھی نہیں آتی کہ کی کیا وجہ ہوگی یہ کہ عجیب کہانیاں مارتے اس کو ہے نشان اس پر پڑ رہا ہے ہمیں تو جب سال صاحب میں مارتے ہیں تو ہماری اوپر ہی نشان پڑتا ہے سبحان اللہ یہ غزب آہود میں جس وقت دو طرفہ حملہ ہو گیا اور سارے حملے کا زور کفار حضور کو فار حضور صلیمی دفلہ رہے تھے صاحب کے گردہ گرد ماجرین نے ہلکا بنایا اور ماجرین کے گردہ گرد انسار نے ہلکا بنایا اور اتنے زور کی جنگ ہو رہی ہے کہ انسار آگے بڑھ بڑھ کر شہید ہو رہے ہیں اور ماجرین جو کھڑے تھے آپ کے پاس اللہ آدمہ اور باقی اضرا جو تھے یہ زیادہ سو رہا وہ زیادہ جمجوس ہے یہ سیکنڈ لائن آف ڈیفینس پر تھے کہ اگر پہلی لائن جو ہے وہ ختم ہوگی انسار ختم ہو گئے تو پھر یہ پھر قریش لڑیں گے کیونکہ قریش کا لڑنا اور غصہ اور جذبہ بڑا زوردار تو زوردار انسار جب شہید ہو گئے اور حاملہ ماجرین پر آیا تو حضرت اللہ کہتے ہیں کہ ایسے حالات ہو گئے کہ لڑ نہیں سکتے تھے سرب کھڑے ہو کر ڈھال پر تلوار برشا تیر نزے کے آئ ہمیں کو روک سکتے تھے خود ہاتھ نہیں چلا سکتے تھے اتنا اتنی بارش تھی اور اتنی زوردار جنگ حضور صلی اللہ کے گرد ہو رہی تھی موتلا کہتے ہیں کہ میں ڈھال سے معاملہ روکتا رہا روکتا رہا روکتا رہا یہاں تک خود اتنے زخم لگ گئے کہ ہاتھ میں دم نہ رہا ڈھال گر گئی یا پھر میں نے سوچا کہ اب اگر میں ڈھال کے لیے نیچے جھکتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وار آ جائے گا کہتے ہیں پھر میں نے ڈھال پر نہیں پھر میں دونوں ہاتھوں کیسے کیا اور ایسے خود ڈھال بن کر آپ کے کھڑا رہا یہاں تک کہ نو زخم بدن کے اگلے ایسے پر آئے اور ایک ہاتھ شل ہو گیا اللہ کی شان اللہ نے پھر بھی بچایا تو ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوا ہے کہ تلحا تو شہید المر طلحہ شہید ہے زمین پر چلتا ہے زندہ کو شہید کا مقام ملا ان کے حضرت چار رضاس ہیں سابق نلون میں سے ہیں ماجرین میں سے ہیں اور آشرم بشرا میں سے ہیں اور چلتے ہوئے شہید ہیں چار ان کی ڈگریاں ہیں چار درجن کو ملے ہوئے ہیں تو یہ بھی ایک محبت تھی چبر بدن پر وار لگتے ہوئے کم درد ہو رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وار جانے سے زیادہ درد ہو رہا ہے لہذا اپنے بدن کو ڈال بنا کر آگے کھڑے ہوئے یہ صاحب اکرام کی تبھی محبت اور آپ کی سنتوں کے سباب رحمان اللہ سن دو قسم ہیں سنن شرعیہ سنن عدیا سنن آزیا آپ نے جو نوش فرمائے آپ زمین پر سوئے یہ آپ آپیا اپنے ضرورت کے کام کیے اور بابری نہیں فرمایا کہ شریہ مال ہیں سنن سننے شریعہ وہ ہیں جو شریعت کے اعمال زور سے پہلے چار سنتیں ہیں زور کے بعد دو سنتیں ہیں صبح کی دو سنتیں ہیں سواغ کرنا سنت ہے ڈاڑھی رکھنا سنت ہے تفصیلات سنتا ہوں کہ سننے شریعے کی شریعہ شریع کو پھر جو ہے تو سنت محقیدہ غیر موقع میں دو میں تقسیم کر دیا گیا غیر موقع ترک ہو گئی تو اس پر گناہ نہیں ہے کی تو بہت زیادہ سواب ہے موقع کسی کی وجہ سے ترک ہو گئی تو اس کا ارادہ نہیں ہے بے برکتی ضرور ہوئی لیکن موقع کو کس تنگ ترک کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے دوام کے سنت موقع یہ کبیرہ ہے کبیرہ گناہ ہے اس کا قدر کرنا چوری کرنا ڈاکہ کرنا ہے بدکاری کرنا دوام تر سنت سنتے یہ کبیرہ گناہ ہے اور سنوں نے آدیا کہ صابق راب ران سنتے موقع دا تو, تو یہ حال ہے کہ وہ صبح کی سنتوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ صبح کی سنتوں کو پڑھنا نہیں چھوڑنا خا تمہارے تم گھوڑوں کے سموں سے روندے جا رہے ہو یعنی ایسی جنگ ہوئی ہے کہ تم زخمی ہو کر گر گئے ہو اور گھوڑے تمہارے اوپر دوڑ رہے ہیں اور تمہیں روند رہے ہیں پیروں کے نیچے تو اس حال میں اس صبح کی سنتے نہیں چھوڑنی اور جب تک آدمی اس بات کے یقین ہو کہ صبح کی سنتے جو ہیں یہ میں پڑھ کر دوسری رکاط میں پہنچ سکتا ہوں تو کھڑی جماعت کے ہوتے ہوئے صبح کی سنتوں کو پڑھنا ہوتا ہے کیونکہ گھوڑے رونے سے زیادہ سختی حالات نہیں ہیں اور بہت سردی اور باہر پڑھنے کی جگہ نہیں ہے تو جہاں جماعت کھڑی ہو اسی جگہ پیچھے ہو کر کھڑی ہو کر پڑھنا چاہیے تاکہ سردی, سردی کی تکلیف بھی آدمی کو دو سنتے داؤ صاحب آدمی نے ایک ہی وقت میں دو سنتے موقع حاصل کر لی صبح کی سنتے بھی پڑھ لی اور جماعت کی سنتے موقع بھی حاصل کر لیں صاحب کے مجمع سنہ نے آزیا جو آپ کے عام کام تھے آپ نے, نے کیا ان کو کیا اور فاروق فاروق نے کرتا پہنا ہوا تھا جس کے آگے آسین کو کیجی سے کاٹے ہوئے دھاگے لٹک رہے تھے اور وہ بے ترتیبہ سے ہوا ہوا تھا بیٹھنے گھاگے بجانا تار کر دے دیں اس کو صحیح طریقے سے کاٹ لیں اور پھر اس کو جو ہے تو سلائی کر دیں تاکہ اچھا لگے اور انہوں نے نہیں مانی بات تو بیٹا حران ہوا کیا پتہ ہی بات ہے اچھا نہیں لگ رہا پہنے ہوئے ہیں مجھے دیتے نہیں کہ میں اس کو نگاہ بیٹا ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھے تو آپ نے آگے سے کر کے شروع سے ایسے کاٹ دیے تھے ویسے ہی پہننے کا لطف اٹھا رہے تھے یعنی تو اس ادا کا لطف اٹھا رہے تھے اور کو پورا کر رہے تھے تو یہ محبت ایران کے دستر خان پر صاحب گرام بیٹھے ہوئے ہیں اور شاہی دسترخوان ہیں صحابی کا نوالا گرا انہوں نے اٹھا کر کھانا چاہا دوسرے کونی مار کر کہا کہ یہاں کے لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں یہ کہ کہیں گے کہ کیسے جنگلی گوار لوگ ہیں اور صحابی پر جلال ساری اور انہوں نے کہا کو سنت حبی بھی حاضم کا میں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بیوقوف لوگوں کے لیے چھوڑ دوں حالانکہ سننے شریعہ نہیں تھی انہوں نے اس کو پورا کر کے دکھایا تو اصلی محبت آپ کی آپ کا اعتبار ہے آپ کے طریقوں پر چلنا ہے اللہ تبائی نصیب فرمائے